بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک افسوس ناک زیادتی آج حضرت والد صاحب بڑھاپے میں طویل سفر کی مشقت کاٹ کر میاں والی جیل تشریف لائے معلوم نہیں ان کے ساتھ اور کون کون تھا جیل حکام نے مجھے والد صاحب کا خط اور ان کا لایا ہوا سامان کپڑے کمبل وغیرہ تو پہنچا دیا مگر ان کی زیارت اور ملاقات کا موقع نہیں دیا حکومت آہستہ آہستہ اپنی اصلی روپ پر آ رہی ہے اور اس کے مظالم علماء اور مجاہدین پر بڑھتے جا رہے ہیں اپنے اعلی خانہ سے ملاقات ہر قیدی کا قانونی اور اخلاقی حق ہے اور میری معلومات کے مطابق اس حق سے کسی قاتل یا ڈکیت کو محروم نہیں کیا جاتا لیکن جہاد کشمیر میں شرکت اور مسلمان ہونا موجودہ حکومت کے ہاں قتل اور ڈکیتی سے بھی بڑے جرائم بن چکے ہیں باہر مجاہدین کے گھروں پر پولیس کے اندھے اور وحشانہ چھاپے جاری ہیں جب کہ گرفتار شدگان کے ساتھ ان کے اہل خانہ کی ملاقات بند ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس وقت کفار اور ان کے ہواریوں کی رسی بہت ڈھیلی پڑ چکی ہے ہر مومن دل اداس اور ہر مسلمان آنکھ اشک بار ہے یقیناً ان اندھیروں کے اندر اجالا چھپا ہوا ہے اور مشکلات کی اس آندھی میں نصرت الہی کی لطیف باد صبا موجود ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک اجرم مصمع ہے بس سب مسلمانوں کو اسی کا انتظار ہے کاش علیس الصبح بقریب علی سب قریب نصر اللّہ قریب